اللہ من بسم اللہ بسم اللہ رمضان المبارک کے پہلے درس میں شیرک کی کباہت کی غلط اور شیرک کی مذمت کے بارے میں بیان ہوا دوسرے درس میں یہ بیان ہوا کہ قرآن نے اور صاحب قرآن نے کن اعمال اور افعال کو شرف قرار دیا ہے اگر پچھلے درس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت سے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کے بغیر کسی اسباب کے وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے قرآن پاک نے ایسی پکار کو شرک قرار دیا آج کے درس میں اگر میرے اللہ نے توفیق دی تو یہ بیان کرنے کا خیال ہے کہ جن لوگوں میں اور جس ماحول میں امام الانبیاء خیر الورا بدر الدجا اور خاتم الانبیاء حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا مبوس کیا گیا ان لوگوں کا اصل شیرک کیا تھا اکیس سال امام الانبیاء اور مشرقین مکہ کے درمیان جو جھگڑا اور تنازع اور اختلاف رہا وہ کس نقطے پر اختلاف تھا خاص کر کے مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی اس میں اختلاف اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے باپ ایک طرف بیٹا دوسری جانب چچا ایک طرف بھتیجا دوسری طرف بھانجا ایک طرف مامو دوسری جانب بیوی بی ایک طرف خامن دوسری جانب ایک بھائی ایک طرف دوسرا بھائی دوسری جانب گھر گھر لڑائی اور فساد اور اختلاف اور تنازع کس مسئلے میں ہوا بین طور کہ امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بے عیب اور بے مثال ہستی کو خون میں نہلا دیا گیا پتھروں کی بارش ہوئی راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور آپ کو شاعر ساحر دیوانہ مجنون جادوگر کہا گیا سابی کے فتوے لگے راستے میں کانٹے بچھائے گئے سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور تین سال آپ اور آپ کے ساتھی مکے سے کئی میل دور بنی ہاشم کی گھاٹی میں درختوں کے پتے کھاتے رہے کئی سال سوشل بیکاٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھنا ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گئے اور ان ایام میں مسلمانوں کے بچوں کے رونے کی آوازیں میلوں تک سنائی دینے لگی آخر یہ اختلاف کس نکتے پر ہوا کہ مخالفین نے مخالفت پہ کمر باندھ لی اور ہر تکلیف اور ہر مصیبت آپ کو سہنا پڑی مکہ مکرمہ سے نکل کے طائف کے بازار میں گئے تو آپ کو اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ حضرت عائشہ نے کے میدان میں آپ کی تکلیف کو دیکھ کر جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا سر مبارک زخمی ہو گیا اور آپ ایک گڑے میں گر گئے اور ستر صحابی آپ کے شہید ہو گئے اور آپ کے چچا کے جسم کے بارہ ٹکڑے کر دیے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہے تو آپ نے فرمایا آشا طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں گیا تھا پھر آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی تکلیفیں اور وہ دکھ جو قوم کی جانب سے ان نبیوں کو اٹھانا پڑے تھے اگر سارے نبیوں کی مصیبتیں اور وہ دکھ اور تکلیفیں اکٹھی کر لی جائے آشا میرے کے ایک دن کے دکھ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو میں مجھے ستایا گیا تھا یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ جھگڑا اختلاف یہ دنگا فساد آخر کس نقطے پر ہوا ہے آپ کیا چیز ان کو سمجھانا چاہتے ہیں جس کو ماننے کے لیے مشرقین مکہ تیار نہیں ہوتے الٹا وہ تانے مارتے ہیں مسخر کرتے ہیں ہنسی ماحول کرتے, کرتے ہیں راستے میں تانٹے بچھاتے ہیں نوبت بئی جا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا، پھر بدر لڑنی پڑی او لڑنی پڑی خندق میں مقابلے میں آنا پڑا کیا مسئلہ تھا جس مسئلے کی بنا پر خون حلال ہو گئے خون حلال ہو گئے تلوار زنی جائز ہو گئی مارو ان کو, کو. کو. کو. مومنو اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ تم پر تیرہ سال بڑا ظلم ہوا ہے ہم نے تمہیں صبر کرنے کی تلقین کی آخر ابوجال کا کون سا کسور تھا جس کسور کی بنا پر صحابہ کو کہا جا رہا ہے فخلو مارو تلوار اٹھاؤ قتل کرو میدانوں میں کود جاؤ مت چھوڑو ان کو کون سا جرم تھا ان کا جس کی بنا پر یہ کہا گیا اگر تمہیں فلا فلا فلا فلا مشرک بندے بیت اللہ کے گلاف کو چمٹے ہوئے بھی نظر آئیں مت خیال کرنا بیت اللہ کے غلاف کے قریب ان کو قتل کر دینا مار دینا ان کو نہیں چھوڑنا ان کو ابو جہل کا بیٹا اکرما جس جگہ ملے قتل کر دو امیہ کا بیٹا صفوان جس جگہ ملے قتل کر دو ان کو یہ بیت اللہ کے اندر بھی ہو تو ان کو قتل کر دو ان کو چھوڑنا نہیں ہے آخر کون سا مسئلہ تھا جو عام منوانا چاہتے ہیں ان کو اس جرم سے روکنا چاہتے ہیں ان کو اس گناہ سے روکنا چاہتے ہیں مسئلہ اتنا کڑوا ہے مسئلہ اتنا کڑوا ہے اتنا کھاری ہے مشرک کے لیے اتنا کڑوا مسئلہ ہے کہ ابو جہل کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس نے نہیں مانا نہیں مانا کڑوے کنویں آپ کی لوام مبارک ڈالنے سے میٹھے ہو گئے اس نے نہیں مانا جانوروں نے کلمے پڑھ لیے اس نے نہیں مانا پتھروں نے سلام کیے،, کیے اس نے نہیں مانا جانوروں نے کلام کیے اس نے نہیں مانا چاند دو ٹکڑے ہو گیا نہیں مانا اس نے کہا اچھا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا تو ہے کہ چاند کو نہیں مانتا کمال دیکھتا ہے نہیں مانتا نشانیاں دیکھتا ہے نہیں مانتا اور مسئلہ جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ مسئلہ میٹھا اتنا ہے اگر سمجھ آ جائے اور زین میں اتر جائے اور ضمیر اس کو قبول کر لے پھر وہ مسئلہ چربی پگل پگل کے کولوں کو راکھ بنا دے اور شام کے ٹائم نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جائے اور دوبارہ پھر اسے کولوں پہ لٹایا جائے اور شام کے ٹائم کہا جائے پھر بھی اس کا نام لے گا تو حبشے کا بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آئے میٹھا مسئلہ اتنا ہے کہ وہ تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہتا ہے احد احد وہ احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کڑوا اتنا ہے مشرق کے لیے کہ وہ نشانیوں دیکھ کے نہیں مانتا ضد کرتا ہے اناد کرتا ہے اس کے ذیل میں جنوب ہے وہ کہتے ہیں میرے باپ دادا میرے, وڈیرے میرے باپ دادا وہ جہنم میں اور مسئلہ میٹھا اتنا ہے کہ جب سمجھ آ جاتی ہے جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بندہ اپنوں کے خلاف تلوار اٹھا کے میدان بدر میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد بدر کے دن مسلمان نہیں تھے کفار کے لشکر میں ابو جال کے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی عبد الرحمان ابن ابی بک رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن مسجد نبویے بیٹھے ہیں سارے مسلمان اور بدر کی باتیں ہونے لگی اس طرح جنگ ہوئی اس طرح لڑائی ہوئی تو عبد الرحمان کہنے لگے بابا بدر کے میدان میں نے بن گیا میں نے تلوار کو روک لیا حضرت ابو بکر نے سنا آپ نے فرمایا بیٹا عبد الرحمان اللہ کا شکر کر تو اس دن میرے وار کے نیچے نہیں آیا اگر تو اس دن میرے وار کے نیچے آتا کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تجھے قتل کر دیتا اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے مسئلہ اتنا عظیم ہے اس کے بعد انہوں نے بیٹے کی پرواہ نہیں کی اولاد کی پرواہ انہوں نے نہیں کی بیٹیوں کی پرواہ انہوں نے نہیں کی بیٹیوں نے باپ کی پرواہ نہیں کی ایسا عجیب مسئلہ تو ہے رشتے کٹ گئے خاندان ختم ہو گئے خون کے رشتے پیچھے رہ گئے روح کے رشتے آگے ہو گئے روح کے رشتے آگے ہو گئے خون کے رشتے پیچھے ہٹ گئے ابو سفیان کی بیٹی رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں ام المومنین ہیں نبی پاک کی زوجہیں محترمہ ہیں حضرت معاویہ کی ہمشیرہ اور بہنیں ابو سفیان بڑی مدت کے بعد ایک دن مدینے آئے سلو کی گفتگو کرنے کے لیے سلو کی گفتگو ناکام ہو گئی مسجد نبوی سے جانے لگے دل میں خیال آیا اتھے میری دھیوی تھی ہوں میری بیٹی یہاں ہوتی ہے بڑی مدت ہو گئی بیٹی کی شکل میں نے نہیں دیکھی بیٹی اور باپ کا تعلق ہے ایک منٹ کے لیے تصور کرو تصور کرو بیٹی اور باپ سے زیادہ تعلق اس کائنات میں اور کوئی تعلق نہیں ہے بیٹوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے باپ کا لیکن جو تعلق تعلق بیٹی بیٹی کے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوتا ہے وہ تعلق بیٹوں کے ساتھ نہیں مدت سے بچھڑی ہوئی ہے اور جناب نہیں ملے دل میں آیا کہ میں بیٹی کو ملتا چلا جاؤں بیٹی کے گھر میں آئے اندر داخل ہوئے نبوت کا بستر بچھا ہوا ہے وہ کیا ہے چند کھجوروں کے تنے ہیں جو اس میں داخل کر کے اس کو نرم کیا گیا ہے ایک ہے ایک معمولی سا وہ بستر بچھا ہوا ہے ابو سفیان ہی اپنی بیٹی کے پاس کئی سالوں کے بعد ملاقات کی غرض سے اندر داخل ہوئے اور وہاں بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا یہ معمولی سا بستر ہے میرے باپ کے لائق نہیں ہے اس لیے لپیٹ دیا یا اس لیے لپیٹا کہ میری بیٹی نے مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھایا تو وہ جو دل میں بات آئی اس پہ اس کو زبان پہ لائے اور کہنے لگے حبیبہ بیٹی بتا سکتی یہ محمد عربی کا پاک بستر ہے جس طرح میرا نبی پاک ہے ان کا بستر بھی اس طرح پاک ہے اور آپ کیونکہ مشرق ہیں اور مشرق آدمی میرے نبی کے پاک جسم پہ بیٹھنے کے لائق ہو نہیں ہے جو نبی پاک منوانا چاہتے ہیں کون سا مشرقین کا جرم ہے جس سے نبی پاک روکنا چاہتے ہیں لوگوں میری بات کو غور سے سنیے گا اور بات آپ اس کی تحقیق کریں کتابوں میں پڑھیں اور علماء سے کل جا کے پوچھئے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے آپ میری بات کو مان لیں یہی تو رونا میں آئی تک رو رہا ہوں کسی مولوی کی بات کو آنکھیں بند کر کے مت مانیے گا آنکھیں بند کر کے بات ماننی ہے تو ایک اللہ کے قرآن کی ایک محمد جوان کی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری کوئی ہستی نہیں ہے بند کر کے بات آپ ماں نے سڈے مول کہہ چڑیا لہذا یہ صحیح ہے میری بات کو آپ مت مانے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو پرکھئے گا مطالعہ کیجئے گا دوسرے علماء کے ترجمے لیجئے گا بندیالوی نے ترجمہ تو غلط نہیں کر دیا ترجمے پڑھیے گا آپ اپنے محلے کے مولوی سے پوچھئے گا کہ بندیالوی نے یہ درست دیا ہے ایک گل اس ٹھیک کیتی ہے وہ اس طرح کہہ رہا تھا پوچھئے گا آپ کو کھلی اجازت ہے اس کے بعد اگر میری بات درست ہو تو پھر تسلیم ہو، کیجئے لوگوں مشرقین مکہ جن کو قرآن مشرق کہتا ہے اور جن سے نبی پاک نے جنگ کی تھی جن کا خون حلال قرار دیا تھا کہا تھا مارو ان کو قتل کرو ان کو جن کے ساتھ نبی پاک نے جنگ کی تھی کیا نبی پاک مشرقین مکہ کو اللہ کی ذات منوانا چاہتے ہیں کہ مانو اللہ ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرقین مکہ اللہ کے منکر تھے اور نبی پاک ان کو اللہ کی ذات منوانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو مانو اللہ ہے لوگوں نہیں نبی پاک اللہ کی ذات نہیں منوانا چاہتے ہیں مکہ اللہ کو مانتے تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک کے والد محترم کا نام کیا ہے عبداللہ کیا عبداللہ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے ہیں اگر اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے ہیں اور مشرقین کس کا گھر اللہ. اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کابت اللہ کیوں کہتے تھے یہ بات طے ہو گئی کہ نبی پاک مشرقین مکہ سے اللہ کی ذات تو نہیں بنوانا چاہتے تھے اللہ کی ذات کو مشرقین مکہ تسلیم کرتے تھے اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اللہ اور کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ یہ تو آپ نہیں منوانا چاہتے ہیں پھر عام منوانا یہ چاہتے ہوں گے کہ اے مشرقین مکہ اور اے ابو جاہل کی پارٹی تو تسلیم کر خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے راضی اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے زنبہ کرنے والا اللہ ہے مارنے والا اللہ ہے اور مشرقین مکہ اللہ کی ان صفات کے نہیں ہوں گے اللہ کو تو وہ مانتے ہوں گے لیکن خالق نہیں مانتے ہوں گے, رازق نہیں مانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اختلاف ہوگا نہیں, نہیں میں آپ کو قرآن پاک دکھا دیتا ہوں آپ قرآن پاک کی سیر کریں مشرقین مکہ خالک مالک رازک موہی ممیت مدبر بارش والا زمین و آسمان کا مالک اور سورج و نظام کو چلانے والا خدا ہے اللہ کو مانتے اللہ وہ کہتے ہیں کون ہے اللہ اللہ, اللہ, کون ہے؟ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ ساری باتیں وہ مان رہے ہیں اس کے باوجود قرآن ان کو مشرق قرار دیتا ہے کہ تم مشرق ہو تمہارا شرک واضح ہے دیکھیے گا قرآن پاک نے مشرقی نے مکہ کیا قید کا ذکر کیا سفا نمبر ایک سو بانوے سورج کا نام ہے سورت یونس سورت کا نام ہے سورت یونس اور صفحہ نمبر ہے ایک سو بانوے اور گیارہواں پارہ ہے جی گیارہواں پارہ ہے اور صفحہ نمبر ہے ایک سو بانوے اور آیت نمبر ہے جی اکتیس سورت یونس کی آیت نمبر اکتیس ہے لکھ لیجئے اس کو کاغذ پینسل ہے تو لکھ لیجئے گھروں میں جا کے دیکھیے گا قرآن پاک جس جی عالم کا ترجمہ آپ کے پاس ہے جا کے دیکھ لیجئے میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا سورت کا نام سورت یونس سورت یونس کی آیت نمبر اکتیس گیارہواں پارہ کل مئی یارزوں کو کم من سماعے ورز کل مئی یارز کو کم من سماع وز املے کو سما میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھ میرے پیغمبر ان مشرقین مکہ سے پوچھ ان سے سوال کر میرے پیغمبر میں یارزوں کو کم تمہیں روزی کون دیتا ہے من سماع کہاں سے آسمانوں سے کس طرح بارش ہے برسا کے اور سورج کی آسی کرنوں سے تمہاری فصلیں پکا کے تمہیں روزی کون دیتا ہے ول اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے کیا مطلب یعنی زمین کا چیر کے اور ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدل کے تجھے واپس کال کرتا ہے میں ارضوں تمہیں روزی کون دیتا ہے من سمائے آسمانوں سے ول اور زمین سے ایک سوال ہو گیا ایک سوال ہو گیا تمہارا روزی دینے والا کون ہے پہلا سوال تم سے نہیں پوچھا جا رہا مواہدوں نے تو اور کس کو سمجھ نہیں کیا کس سے پوچھا جا رہا اور مشرقین مکہ سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے آسمانوں سے اور زمین سے ایک سوال امل یملک سما وب اچھا پہلی بات کو چھوڑو اگلی بات کا جواب دو املے کو سما تمہارے کانوں کا مالک کون ہے تمہارے کانوں کا مالک کون ہے ولب اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے یہ کان, کان کس نے دی اس میں قوت سماعت کس نے دی یہ آنکھیں کس نے دی آنکھوں کو قوت بسارت کس نے دی کتنی باتیں ہو گئی مالک کون ہے رازی کون ہے دو باتیں ہو گئی جی وہ یوخرجول منل میتھے یوخرجول میتا مینل بتاؤ اے مشرقین مکہ بتاؤ زندے کو مردے سے نکالنے والا اور مردے کو زندے سے نکالنے والا کون ہے میں یوخرجول ہیا مینل میتے زندے کو مردے سے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے چوزی مرغی جاندار اس سے اندا نکالا اندا بے جان اس سے سے چوزہ نکالا یہ کون ہے جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار عالموں کے گھر جاہل پیدا کرنے والا اور جاہلوں کے گھر عالم پیدا کرنے والا کون ہے مومن کے گھر کافر پیدا کرنے والا کافروں کے گھر میں مومن پیدا کرنے والا نوہ کے گھر میں نوہو کے گھر میں کنعان پیدا کرنے والا اور آزر کے گھر میں ابراہیم پالنے والا بتاؤ یہ کون ہے میں میوخرج الحیہ مینل میتھےجل می من ہیے کتنے سوال ہو گئے تین سوال ہو گئے چوتھا سوال وہ میو دبر المرا بڑا جامع سوال ہے بڑا جامع سوال ہے किस किस بارے میں اللہ پوچھتے رہتے اولاد پہاڑ کس کے چنانچی اللہ نے ایک ہی جامع سوال کر دیا میں تدبیر کرنے والا کون ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اس کی تدبیریں کرنے والا نظام کو چلانے والا کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے کوئی جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں کے پیچھے کوئی آزادی کی فضاؤں میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے کسی کے کتے مکھن کھاتے ہیں کسی کے کتے مکھن کھاتے ہیں کسی کی ماں کو دوائی کے لیے رقم نہیں ملتی کوئی خوشحال ہے کوئی بدحال ہے کسی کی شادی ہوئی کسی کی شادی نہیں ہوئی کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے لڑکیاں کوئی نہیں کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں لڑکے کوئی نہیں کسی کو ملا کے دیے کسی کے دروازے بند کر دیئے میں یدبر دیے بتاؤ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کسی کو بیمار کرنا کسی کو شفا دینا بتاؤ بتاؤ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اس پیاسی زمین کی رمضے سمجھ کے بادلوں کو ہانک کے لانا بادلوں کو ہانک کے لانا اور اس کی رمزے سمجھ کے بارش کا برسان بارش کا برسانا اور زمین سے اناج کا پیدا کرنا میں یدبر دبر اس پوری کائنات کی تدبیریں اور نظام چلانے والا کون ہے کتنے سوال ہو گئے بولو بولو کتنے ہو گئے تمہیں روزی دینے والا کون ہے تمہارے کانو آنکھوں کا مالک کون ہے زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے پوچھ میرے پیغمبر ان سے فسکو لونا فس یقو لونا آگے سے کہیں گے اللہ آگے سے کہیں گے اللہ ہمارا رازق بھی اللہ ہمارا مالک بھی اللہ مہی بھی اللہ ممیت بھی اللہ مدبر بھی اللہ فاکل میرے پیغمبر جب وہ یہ جواب دیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر ان کو کہے افلا تتکونو شرق کیوں نہیں چھوڑتے ہو جب یہ سب کچھ مانتے ہو تو مشرقین مکہ راجے کس کو سمجھتے ہیں ورنہ یہ سورت یونوس کی آیت نمبر اکتیس ہے جائیے گھروں میں ان سے پوچھا جا رہا تمہیں روزی لینے والا کون ہے اور وہ کہتے ہیں کون ہے کون کہہ رہے ہیں مکہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی کہتا ہے ہمارا بھائی بھائی کہتا کہتا ہے ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی یہ چونکہ کلمہ پڑھتا ہے یہ پاکستان میں رہتا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس لیے یہ مسلمان ہے اور ابو جال مشرق اور کافر ہے اس لیے کہ وہ روزی دینے والا کس کو سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے روزی خواجہ دیتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی ایسے لوگ بھی آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے ہمارے دکان میں ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں جتنی برکتیں ہیں حضرت صاحب کی نظر کرم ہے اور ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے مولا کا کرم اس کے باوجود وہ مشرے کو اور یہ کیا ہے مسلمان ہے اب ابو جال کا شرک ڈھونڈنا ہے ہم نے کہ ابو جال کو کیوں مشرک کہا گیا جب اللہ کا بھی قائل اور اللہ کی صف